بنے گا میری دعوت یہ ہے کہ موجودہ غیر قرآنی نظام کی جگہ قرآنی نظام زندگی قائم کیا جائے تاکہ معاشرہ کی خرابیاں دور ہوں ہمیں دنیا میں خوشگواری اور سرفرازی کی زندگی نصیب ہو اور ہماری عصمت بھی سمرے اس دعوت کی مخالفت ہر اس گروہ کی طرف سے ہوتی ہے ہاں وہ مذہب پرستوں کا ہو یا دنیا داروں کا جو غیر قرآن معاشرہ ہی میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور قرآن معاشرہ میں انہیں اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے اس سلسلے میں اتنا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مخالفت میں میں کسی سے ذاتی طور پر قطعا نہیں الجھتا میری مخالفت بھی اصول کے لیے ہوتی ہے اور موافقت بھی اصول کی خاطر اس طب و تاز میں میں ذاتیات کو درمیان میں لاتا ہی نہیں قرآن کریم جب لائے الہ کہہ کر دنیا کے ہر صاحب اقتدار کی نفی کرتا ہے تو اس سے اس کا مقصود کسی سے ذاتی مخالفت یا نفرت نہیں ہوتا وہ ہر اس اصولی نظریہ یا نظام کی مخالفت کرتا ہے جس میں قوانین خداوندی کے علاوہ کسی اور کو صاحب اقتدار تسلیم کر دیا جائے ملوکیت سرمایہ داری یا مذہبی پیشوائیت سے میری مخالفت اسی الہ لا لا کے اصول کی مطابقت کی وجہ سے ہے تاکہ اس انکار سے اللہ, اللہ کے مثبت مقام تک کام کو لے جایا جا سکے یہ ہے عزیزان گرامی قدر مختصر الفاظ میں میری وہ دعوت جسے میں قریب تیس سال سے مسلسل پیش کیے کر رہا ہوں جس دن میں نے اس پرانی فکر کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا مجھے اس کا اچھی طرح سے علم تھا کہ اس کی کس قدر مخالفت ہوگی جو شخص لوگوں کے سامنے ان کے مروجہ عقائد اور متوارث نظریات پیش کرتا ہے پہلے ہی دن ایک امبوہ کثیر اس کے ساتھ ہوتا ہے اسے ان کا مسلمہ لیڈر رہنمائی شریعت یا مرشد حقریقت بن جانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی لیکن جو شخص ان کے غلط عقائد اور غیر صحیح اعمال کی تردید کر کے انہیں ایسے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے جو ان کی پامال راہوں سے ہٹا ہوا ہے وہ دنیا بھر کی مخالفت مول لیتا ہے میری اپنی پہلی زندگی خود انہی پامال راہوں میں گزری تھی اس لیے ایک ہجوم کو اپنے پیچھے لگا لینا اور ایک بہت بڑی جماعت کھڑی کر کے اس کا قائد بن جانا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا لیکن میری قرآن بصیرت کچھ اور کہہ رہی تھی اور خدا کا شکر ہے کہ اس سے مجھے یہ توفیق ادا فرمائی کہ میں ان تمام نگاہ ریب جاذبیتوں اور دامنگیر کششوں سے منہ موڑ کر قرآن کی آواز پر لبیک کہوں اور اس طرح دنیا جہان کی مخالفت مول لے لوں میں نے یہ فیصلہ سب کچھ جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے کیا اور مجھے اس پر کبھی افسوس نہیں ہوا سوال یہ ہے کہ میں نے مقبولیت عامہ کا وہ آسان راستہ چھوڑ کر ان پرخار وادیوں میں وادیوں کو کیوں اختیار کیا اس کا بنیادی جواب تو یہی ہے کہ جب کسی کے سامنے صداقت آ جائے تو خود صداقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اسے عام کیا جائے خا اس میں کتنی مشقتیں کیوں نہ برداشت کرنی پڑے دوسرے یہ کہ تاریخ اقوام کے مطالعہ سے میں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا اور اسے غور سے سمجھیے برادران عزیز کہ تاریخ کی یہ حقیقت بڑی اٹل ہے میں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اب دنیا میں مذہب کا دور ختم ہو چکا ہے مذہب تاریخیوں میں پنپتا ہے جوں جوں علم کی روشنی پھیلتی ہے مذہب چمگادڑ کی طرح آنکھیں بند کرتا چلا جاتا ہے بعد نہ تدبر یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ دنیا کے تمام مذاہب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے یا ختم ہوتے جا رہے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں یہ تو دین کا خاصہ ہے کہ وہ علم کی روشنی میں اور زیادہ چمکتا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے ہم بھی اپنے دین کو مذہب کی سطح ہم بھی اپنے دین کو مذہب کی سطح پر لے آئے ہیں اس لیے جب دنیا کے دیگر مذاہب باقی نہیں رہے تو یہ مذہب کیسے باقی رہ سکے گا فطرت کے قانون کے مطابق ہر وہ نظریہ جو زمانے کے تقاضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اپنی موت آپ مر جاتا ہے مذہب کے ختم ہو جانے کے بعد اگر اس قوم کے سامنے دین نہ ہو تو وہ ڈاہریت اختیار کر لیتی ہے اس وقت یورپ کی سیکولر مملکتوں اور کمسٹ سلطنتوں کے ساتھ یہی ہوا ہے ان دونوں میں سیاست مستقل اقدار سے الگ ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ علامہ اقبال کے الفاظ میں چنگیزیت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا گہریت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ خاص اسی قوم کو دبا نہیں کیا کرتی اس کا اثر بڑا دور رس ہوتا ہے جب اقتدار کسی ایسی قوم کے ہاتھ میں آ جائے جو مستقل اقدار حیات پر ایمان نہ رکھتی ہو تو اس سے دنیا جس جہنم میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کے شولے ہم آج ساری دنیا میں رہے ہیں میری نگاہ بصیرت یہ دیکھ رہی ہے کہ مذہب کے ساتھ جو کچھ یورپ میں ہوا ہے وہی کچھ اب پاکستان میں ہونے والا ہے یہاں اس وقت جو آپ مذہبی پیشوائیت کا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں یہ مذہب کی حرکت مضبوطی اور رقص بسمل سے زیادہ کچھ نہیں مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر اس وقت قوم کے سامنے خدا کا دین نہ لایا گیا تو یہاں بھی دہریت چھا جائے گی میری انتہائی آرزو اور کوشش یہ ہے کہ قبل اس کے کہ دہریت کا بڑھتا ہوا سیلاب ادھر کا رخ کرے یہاں مذہب کو دین سے بدل دیا جائے تاکہ دنیا میں ایک خطہ زمین کو ایسا ہو جو خدا کی پردردگاری کا مذہب بن ہے میرا وہ احساس اور اس کے ماتحت میری یہ آرزو اور یہ راستہ مذہب کے ایک ایک گوشے کو سامنے لاتا اور اس کی جگہ دین خداوندی پیش کیے جا رہا ہوں اس امید پر کہ ہجر کی رات ہوئی ہے تو شہر بھی ہوگی لہذا میری دعوت اور پیغام کا ملخص کم کم پاکستان میں انسانوں کے خود ساختہ مذہب کی جگہ خدا کے عطا کردہ دین کی حکمرانی کو قائم کرنا سا. جب میں نے پہلے پہلی آواز بلند کی تو اپنے آپ کو تنہا پایا بالکل تنہا لیکن قرآن کریم کی صداقتوں پر یقین محکم نے میری دستگیری کی اور ان کا تنہائیوں کے باوجود میں نے کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کیا ان اللہ مانا کی نوید حیات بخش مجھے پکارتی ہوئی آگے بڑھاتی چلی گئی مجلو اسلام لاکھوں کی تعداد میں شایا شدہ ٹیمپلٹ میری تصانیف تقاریر خطبات مذاکرات نجی گفتگویں اس فکر کی نشر و اشاعت کے ذرائع تھے آہستہ آہستہ یہ فکر فضا میں پھیلتی اور رفتہ رفتہ قلوب سلیم میں اترتی چری گئی اور ایک ایک دو دو کر کے مجھے رفیق کے سفر ملنے شروع ہو گئے جب ان کی تعداد کچھ زیادہ ہو گئی تو بعض رفقار نے یہ تجویز پیش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم انفرادی طور پر اس فکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ انہیں ایسا کیا جائے کہ ایک بستی یا شہر کے رہنے والے متفقین فکر اجتماعی طور پر اس کی نشر و شائد کرے یہ تجویز معقول تھی اسے اختیار کر لیا گیا اور یوں طلوع اسلام کی بزموں کا وجود عمل میں آ گیا طلوع اسلام کی بزمیں نہ سیاسی پارٹیاں ہیں نہ مذہبی فرقے نہ ہی انہیں کسی سیاسی پارٹی یا مذہبی فرقے سے تعلق ہوتا ہے نہ ہی یہ عملی سیاست میں حصہ لیتی ہیں ان بزموں کا مقصد اس قرآنی فکر کی اجتماعی طور پر نشر و اشائط ہے اور بس انہیں یوں ہی سمجھیے جیسے بزم اقبال جس کا مقصد فکر اقبال کی نشر و اشائط ہوتا ہے میرے پیش نظر صرف فکری انقلاب ہے اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیغام کا اغنی مخاطب قوم کا تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ ہے اس تاریخ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے نہ کبھی پبلک سے چندہ مانگا ہے نہ قربانی کی کھالیں نہ صدقات و زکوٰۃ کے پیسے جمع کیے ہیں اس کے مرکزی اخراجات پورے کرنے کا بنیادی ذریعہ میری کتابوں کی آمدنی ہے یا کسی ہنگامی ضرورت کے لیے آباد کا تعاون بزموں کے اراکین اپنی اپنی جگہ اس فکر کی نشر و اشاعت کا انتظام خود کرتے ہیں اس تاریخ کی یہی وہ بنیادی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے یہ اس قدر عالمگیر مخالفتوں کے باوجود کسی مقام پر رکی نہیں دن بدن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے وزالے کا فضل اللہ ہے یوتی ہے منجشا اس سلسلے میں اتنا اور واضح کر دینا سمجھتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں کہ میری پوزیشن قرآن کریم کے ایک ادنا طالب العلم اور مبلک کی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں میں نے قرآن کریم پر غور و فکر کیا ہے اور اسی غور و فکر کے نتیجے کو میں اوروں تک پہنچاتا ہوں اپنی فکر کو نہ میں حرف سے آخر سمجھتا ہوں نہ صح خطا سے منظم جو مجھے میری غلطی سے آگاہ کرے میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میری پیش کردہ فکر کس طرح قرآن کریم کے خلاف ہے کیونکہ میرے نزدیک دین میں صنعت خدا کی کتاب ہے مجھے نہ مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ ہے نہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے کسی قسم کی الگ اور ممتاز حیثیت کا کام قرآن کریم نے ایمان کے جو اجزائے خمسہ متعین کیے ہیں یعنی خدا ملائکہ انبیاء کتب اور آخرت ان پر میرا ایمان ہے اور ایمان ہے ان تصریحات کے مطابق جنہیں خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور میری دعوت کی حد آخر یہ ہے کہ وہی نظریہ زندگی وہی نظام حیات مستحق ہمدو ستائش ہو سکتا ہے جو خدا کی صفت رب العالمینی کا مظہر ہو خدا کی اس صفت رب العالمینی کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے بالفاظ دیگر اسلام کو بحثیت ایک نظام زندگی متشکل کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس فکر کو زیادہ سے زیادہ عام اور اس تصور کو اجاگر کیا جائے اس وقت تک میں نے یہی کیا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کریں کہ اس نظام خداوندی کا قیام ان کے جذبات کا تقاضا ان کی آرزوں کا مرکز ان کی کوششوں کا محور اور ان کی زندگی کا مقصد بن کر ان کے دل کی گہرائیوں سے ابھرے بدقسمتی سے ہمارا موجودہ نظام تعلیم بڑا ناقص اور ہماری ابھرنے والی نسلوں کے لیے سب قاتل ہے میں نے اس اٹھارہ برس میں قوم کی توجہ اس اہم اور بنیادی مسئلہ کی طرف منتخب کرانے کی کوشش کی لیکن دیکھا یہ کہ قوم کو سر دست کسی سنجیدہ معاملے کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں جو قوم لوٹ میں مشہور ہو جائے اس کا یہی حشر ہوا کرتا ہے برادران اس نے زیادہ سے زیادہ کیا تو اتنا کہ اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات کے پیریڈ کا اضافہ کر دیا یا اسے ایمنے کے ایک مضمون کی حیثیت دے دی اس اسلامیات نے نوجوان طالب علموں کو اور بھی مذہب گزیدہ بنا دیا پہلے اگر وہ دین سے بیگانہ تھے تو اب وہ اس سے متنفر ہو گئے اور اس کے بعد جگ کر دی. یہ ہے وہ نوجوان جو اس وقت قوم کے لیے ایک پرابلم بن رہے ہیں حالانکہ یہ پرابلم خود قوم ہی کی پیدا کرنا ہے یہی ہیں وہ نوجوان جو آئندہ چل کر خود ایک قوم بن جائیں گے ان حالات میں میں نے سوچا کہ اگر مروجہ نظام تعلیم کو ملک گیر حیثیت سے بدلنا میرے بس میں نہیں تو کم از کم ایک ایسی درسگاہ یا کالج کے قیام کی کوشش کروں جس میں صحیح قرآنی تصورات کے مطابق تعلیم و تربیت کا انتظام ہو جس میں طریقہ تعلیم یہ ہو کہ طالب علم طبیعیات پڑھیں یا عمرانیات تاریخ پڑھیں یا فلسفہ وہ معاشیات کا مطالعہ کریں یا سیاسییات کا غرضے کہ وہ علم کے کسی شعبہ سے متعلق کیوں نہ ہوں انہیں یہ بتایا جائے کہ علم کا یہ شعبہ اس پروگرام کی تکمیل میں کس طرح ممد و معاون ہو سکتا ہے جسے قرآن نے انسانی زندگی کا مقصود و منتہا قرار دیا ہے اور یہ پروگرام اس کے سواب کیا ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں وہی خدا کی روشنی میں نو انسان کی منفی عامہ کے لیے عام کر دیا جائے بال فاز دیگر اس تعلیم و تربیت کے ذریعے طالب علموں کے دل و دماغ میں اس حقیقت کو راس کر دیا جائے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو وہی کی متعین کردہ مستقل اقدار کے تابع رکھنا ہی شرف انسانیت کا ضامن ہو سکتا ہے اس سے ان کی سیرت میں وہ پختگی اور کردار میں وہ پاکیزگی پیدا ہو جائے گی جس کے فقدان کا ہم اس وقت اس قدر رونا روتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضرورت ہے کہ جب تک اس انداز کی اپنی یونیورسٹی قائم نہ ہو اس کالج میں عام تعلیم یونیورسٹی کے منظور شدہ قائدے کے مطابق دی جائے تاکہ وہاں کا فارغ التحصیل طالب علم زندگی کے کسی شعبے میں دوسرے کالجوں کے طالب علموں سے پیچھے نہ رہ جائے یاد رکھیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں کی طرف سے مایوس نہیں ہوں ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں لیکن یہ ہماری غلط تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کی یہ صلاحیتیں صحیح اقدار کے ساحلوں کے اندر رہ کر جو حیات بخش بننے کے بجائے حدود ناشنا سیلاب بے پناہ بن جاتی ہیں جس کا نتیجہ تباہیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اگر ان کی صلاحیتوں کو انسانیت ساتھ اقدار کا پابند بنا دیا جائے تو آپ دیکھیے کہ یہی نوجوان اس طرح تقدیر ملت کے درخشندہ ستارے نہیں بن جاتے میرے پیش نظر کالج کا مقصود یہی ہے اس کالج کے لیے ایک الگ پرانک ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں آ چکا ہے میرے اس کتاب کے بعد اس کالج کے سیکرٹری محترم شیخراج الحفتاب مختصر الفاظ میں اس سوسائٹی کے مقصود و منتحہ اس کے پروگرام کے متعلق آپ کے سامنے اپنی تصریحات ابھی پیش کریں یہ ہے عزیزہ نے من میرے سامنے یوں کہیے کہ میری زندگی کا آخری نسل العین لیکن اس کا تو حصول ظاہر ہے کہ میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے میں ان تمام احباب سے جو میری قرانی فکر سے متفق ہیں اور اس درس کی اسکیم کو مفید خیال کرتے ہیں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے اس سوسائٹی سے تعاون کریں اگر آپ احباب کی رفاقت سے یہ درسگاہ قائم ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے تعلیمی نظام میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے مثال کا کام دے گی اس سے ہماری قوم ایک نیا موڑ مڑ جائے گی اس سے تاریخ کے دھارے کا رخ بدل جائے گا اور اس میں حصہ لینے والوں کا نام زمانے کے صفحات پر سورج کی کرنوں سے لکھا جائے گا جس طرح سر سید کا دارالعلوم تشکیل پاکستان پر منتج ہوا عجب کہ عجب کے یہ درسگاہ پاکستان کو ایک صحیح اسلامی مملکت میں تبدیل کرانے کا موجب بن جائے یہ ہے برادران عزیز میرا آخری پیغام ربنا تقبل بنا اننا کا انتخمی حال